باريه الله الرحمن الرحيم وبالمستند المتصل منا الى في داود سليمان لحديث السدستان يروي عنه الله تعالى انه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الاعلم بن عبد العلى قال حدثنا محمد بن قال حدثني عمر بن الخطاب ایک حدیث چھوڑ دیا اس سے اوپر والی پڑھو <سؤال> باب ما يجوز من السنن في الظهائر ونيبال حتى ان قال عن الله تعالى انه الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا إلا إلا من الضالين <سؤال> ما يجوز من السنن في الضحايا. اس عمر کا بیان کہ جس عمر کے قربانی کا جانور درست ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تز الا اللہ قربانی میں نہ ذبح کرو مگر مصنح ہم نے کل بتایا تھا کہ مصنحا کے معنی ہیں بڑی عمر کا اور قربانی کے جانور تین قسم کے ہیں غنم بھیڑ بکریاں اور بقر جس کے اندر گائے بیل کے ساتھ بھینس بھی داخل ہے اور تیسرے اونٹ ہے ہر ایک کے اندر مصنحہ کے عمر کی تفصیل یہ ہے بھیڑ بکریوں میں مسنہ یعنی بڑی عمر کا وہ کہہ جائے گا کہ جو جس کا ایک سال پورا ہو چکا ہو دوسرا سال شروع ہو اور بکر کی جنس میں جن کے دو سال پورے ہو گئے ہوں تیسرا سال شروع ہو اور اونٹ جو پانچ سال کی عمر کا ہو چکا ہو چھٹا سال شروع ہو تو یہ مسنہ ہے اور یہ جانور اس عمر کے اندر جب پہنچ جاتے ہیں تو ان کے اوپر کے دانت گر جاتے ہیں اس وجہ سے ان میں, اس میں سے ہر ایک کو سانی بھی کہتے ہیں سانی وہ جانور کہ جس کے اوپر کے دانت گر گئے ہو اور یہ اوپر کے دانت گرتے ہیں بکرے وغیرہ کے اندر ایک سال کا ہونے پر بکر کے اندر دو سال کا ہونے پر اور اونٹ میں پانچ سال کا ہونے پر تو آپ نے فرمایا کہ قربانی میں نہ ذبح کیا کرو مگر مسنہ اللہ ان علیہ کو اللہ یہ کہ تم پر دشوار ہو مسنہ کا ذبح کرنا بی وجہ کہ نہ ملتا ہو یا خریدنے کی استطاعت نہیں ہے فتض بہو من منز تو بھیڑ کا جز زباہ کر دو ویسے جس طریقے سے مسنہ کا معنی کیا ہے بڑی عمر کا جانور تو ایسے ہی قربانی کے جانوروں کے ہر قسم کے اندر کم عمر کا اب کم عمر سے کیا مراد ہوگا بڑی بھیڑ بکری کے اندر بڑی عمر کا ایک سال کا ہے تو ایک سال سے کم کا ہو تو جزا ہے بکر کے اندر دو سال اگر عمر ہے تو بڑی عمر کا ہے دو سال سے کم ہو تو جزا ہے اونٹ کے اندر پانچ سال کا ہو تو بڑی عمر کا ہے مشنہ ہے 5 سال سے کم عمر ہو تو جزا ہے لیکن عام طور سے جزا کا اطلاق بھیڑ ہی کے بچے پر ہوتا ہے جو سال بھر سے کم کا ہو چھ ماہ سے اوپر کا ہو سمجھ گئے تم پر دشوار ہو مشنہ کا ذبح کرنا تو تم ذبح کرو بھیڑ کا جز تو یہاں جزا کی قربان جزا یعنی بھیڑ کا وہ بچہ جو چھ ماہ سے زائد عمر کا ہو سال بھر سے کم ہو اس حدیث کے ظاہر لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جزا کی قربانی اسی وقت درست ہے کہ جب آدمی مصنح نہ ذبح کر سکے شان سے بعض لوگوں کا مذہب یہی ہے لیکن جمہور علما کا مذہب یہ ہے کہ مصنح کا ذبح کرنا افضل یا مستحب ہے واجب نہیں ہے سمجھے تو اگر مصنح ذبح کرنے کی قدرت ہو جب بھی جو ہے جزا کی قربانی جائز ہے <تصفيق> زید ابن خالد جوہنی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں تقسیم کیے قربانی کے جانور پی لو تم اپنے, اپنے اپنے ہاں قربانی کر لو فعطانی اتو تو مجھے آپ نے اتو دیا بکری کا ایک سالہ بچہ تو بکری اگر بکری بکرا ایک سال کی عمر کا ہو تو تو قربانی کے لائق ہے نا اس صورت میں کوئی ہاں کہتے ہیں جا اتو بھی الئی میں اسے لے کر آپ کے پاس گیا فکول اور عرض کیا ان نو جزاؤن یہ تو جزا ہے فقال آپ نے فرما ذاہ کی تم اس کی قربانی کر لو فضا حتو سے میں نے اس کی قربانی کر لی اب اتوت کہتے ایک سال کے بکری کے بچے کو ایک سال کی بکری کہاں بچہ دیتی ہے یہاں ترکیب غلط ہو گئی بکری کے ایک سالہ بچے کو بکری کے ایک سال بچے کو اتوت کہتے ہیں تو اگر اتوت بکری کے ایک سال کے بچے کو کہتے ہیں تو اس کی قربانی درست ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں اور اگر مراد اتو سے ایک سال سے کم عمر کا بچہ ہے تو اس صورت میں جس کو آپ نے اجازت دی تھی بس یہ جواب اسی کے ساتھ خاص ہے دوسرے کے لیے نہیں اور بظاہر یہی معلوم ہوتا اس لیے کہ اتودن کے بعد جزا ان آیا ہے اتون کے بعد کیا آیا ہے جزا ان اور ہم نے ابھی بتایا کہ جس طریقے سے جانوروں کی ہر قسم کے اندر مسنہ یعنی بڑی عمر کے جانور کو کہتے ہیں اسی طرح سے جزا اس عمر سے کم کو کہتے ہیں تو بکرے کے اندر مصنحہ ایک سال کی عمر کا ہے نا تو اس سے کم کا کیا ہوگا جزا تو آتوجن کے بعد جزا اندانا یہ اس بات کو بتلاتا ہے کہ یہ ایک سال سے کم عمر کا تھا اور اگلا جملہ فراجات بھی نہیں میں اسے آپ کے پاس واپس لے گیا کہ یہ تو جزا ہے تو واپس لے جانے کی ضرورت اگر ایک سال کا تھا تو پھر واپس لے لانے کی کیا ضرورت تھی تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں لے جاؤ تم قربانی کر لو تمہاری قربانی ہو جائے گی اس صورت کے اندر یہ جن کو اجازت دی انہی کے ساتھ خاص ہے چلیے آصف بننے کلیم اپنے باپ کلیب سے روایت کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صاحب کے ساتھ تھے جو قبیلے بنی سلیم کے تھے اور جن کو مجاشے کہا جاتا تھا ہم نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صاحب کے ساتھ تھے جن کو مجاشے کہا جاتا تھا جو قبیلے بنو سلیم کے تھے ازلغان منہ تو اس وقت بکریاں نایاب ہو گئیں قربانی کے لیے اجزا یہ کے معنی کم ہونا قلیل ہونا کمیاب ہو گئی دونوں کے لیے آتا ہے نایاب کے لیے بھی اور کامیاب کے لیے بھی ہمارا منادین آپ نے ایک اعلان کرنے والے کو حکم دیا اعلان کرنے کا فنادہ انہوں نے اعلان کیا کہ انا رسول اللَّهَ <يَحُور> اللہ ساشرم کانا یقور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انل جزا یو فی ماں یو فی مینو جزا کافی ہو جاتا ہے اس چیز کو جس کے لیے کافی ہو جاتا ہے سنی سنی کسے کہتے ہیں مصنح کو نا تو اگر مسینہ نہ ہو تو اس کی جگہ پر جزا کافی ہو جائے گا پڑھیے عن ابي بكر رضي قال فطبقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من صلى صلاتنا ما نسكن سوى كنابته صلاة وذكر ومن نسك قبل الصلاة فديت شاة لحم مني مقامكم تدنيارين فقال يا رسول الله اللهم لقد تركت قبل ان اؤدي للصلاه وتركت ان اليوم يوم اكل وجل من فتعجلت فركنت وطعام اهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فديت شاة لحمي فقال انني على بدل آدم ونفهم من شاة لحمي حضرت بارہ ابن عظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو خطبہ دیا قربانی کے روز عید الاضحی کی نماز کے بعد فقال اس خطبے میں آپ نے فرمایا منصل صلا و ناسا کا نسخانہ جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہماری طرح قربانی کرے تو اس نے صحیح قربانی کی وہ امن نسا کا جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور ہماری طرح قربانی کرے نماز عید کے بعد ہم قربانی کرتے ہیں تو مطلب یہی ہوا کہ نماز کے بعد قربانی کرے تو اس نے صحیح قربانی کی وہ امن نشا کا اور جو نماز عید سے پہلے قربانی کر لے فتعل کا شاط اللہ تو, تو گوشت کی بکری ہے مطلب یہ کہ ٹھیک ہے گوشت حاصل ہو گیا لیکن اس سے قربانی نہیں ہوئی فقامہ ابو بردہ ابن و تو ابو بردا ابن نیار کھڑے ہوئے فقار یا رسول اللہ و اللہ لقد نسک تو قبل اخروجہ الاسل خدا کی قسم میں نے تو قربانی کر لی نماز کے واسطے نکلنے سے پہلے ہی عیدگاہ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ہی میں نے قربانی کر لی اور اب پکاؤ ابھی آتا ہوں میں نے تو قربانی کر لی نماز عید کے واسطے نکلنے سے پہلے ہی وہ آرف اور میں جانتا تھا کہ انل یوما یوم و اقلیم آج تو کھانے پینے کا دن ہے تو اس وجہ سے میں نے جلدی کی فاکل تم تو آہلی و جی رانی تو میں نے خود بھی کھایا اپنے گھر والوں کو پڑوسیوں کو بھی کھلایا فقالا رسول اللہ صاحب تل کا شاہ تو لاہم وہ تو گوشت کی بکری تھی قربانی تھوڑی ہوئی فقال تو ابو بردا نے کہا ہندی انا عناق جزاتن اناک کہتے ہیں ایک سال سے کم عمر کا بکری کا بچہ چاچے جزاتن سے اس کی تاکید بھی آ گئی کہ ہاں انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک سال سے اناق ہے یعنی ایک سال سے کم عمر کا بکری کا بچہ ہے ویسے تو سال بھر سے کم کا ہے لیکن ہے بڑا تندرست گھر کا پلا ہوا وہ یہ خیرمن شاط لاہ گوشت کی دو بکریوں سے بھی وہ بہتر ہے تو کیا وہ میری طرف سے کافی ہو جائے گا قربانی کے لیے اعلی نام آپ نے فرمایا کہ ہاں کر لو لیکن ولن تجری انہ دن بعد تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف سے وہ کافی نہیں ہوگا تو یہ تو خصوصی اجازت تھی اصل میں ابتدا کے اندر عام طور سے قربانی کا جانور خریدنے کی وسعت نہیں تھی اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جن کے پاس قربانی کی وسعت اور گنجائش ہے تو وہ صرف اتنا گوشت اپنے پاس روک لے اپنے یہاں روک لیں جو تین دن کے لیے کافی ہو اور باقی گوشت جو ہے ہدیہ اور صدقہ کر دیا کرے لیکن بعد میں جب مال کی فراوانی ہوئی اس اور گنجائش ہو گئی ہر شخص کے پاس قربانی کا جانور خرید کر قربانی کرنے کی تو اس کے بعد پھر وہ نہیں منسوخ ہو گئی اور آپ نے فرمایا کہ اب جو ہے یہ جب تک چاہو جب تک کے لئے چاہو تب تک گوشت روک لو کوئی ضروری نہیں رہا تقسیم کرنا <تصفح> پڑھیے وہی پہ حضرت بارہ ابن آجب کہتے ہیں خال یو قالو ابو بردا قبل صلاحی میرے ایک مامو نے جنہیں ابو بردا کہا جاتا تھا نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو ان سے اللہ کے رسول شاسن فرمایا شاہتو کا شاۃ اللہ من. تمہاری بکری تو گوشت کی بکری تھی وہ قربانی کا جانور تھوڑے تھا فقال یا رسول اللہ تو اللہ کے رسول انا ہندی داجنا جزاطم منل معضی میرے پاس دو بکری کے دو پالتو جزے ہیں جزے کا مطلب کیا ہوا یعنی سال بھر سے کم کے داجن کے معنی پالتو تسنیا ہے داجنا جزاتین من ماضی میرے پاس بکری کے دو پالتو بچے ہیں ہاں میرے پاس بکری کے کم عمر کے یہ کم عمر ترجمہ کرے جزا کا اور کم عمر سے مراد کیا ہے بکری کے اندر سال بھر سے کم میرے پاس بکری کے کم عمر کے دو بچے ہیں فقال آپ نے فرما اس باہر اس کو دبا کر لو والا تسلو نے غیر کا اور تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے درست نہیں ہے پڑھئے <تصفيق> بھوک یہاں جاؤ یہاں کبھی وہی نکسم بکان کبھی باب ما یوک من منت قربانی کے ان جانوروں کا بیان جو مکرو ہے قربانی اللہ کے لیے کی جاتی ہے تو اللہ کے لیے جب کی جاتی ہے تو اسے کیا ہونا چاہیے خود اپنے کو کم سے کم محبوب ہونا چاہیے محبوبی چیز اللہ کے راستے میں پیش کرنی چاہیے اب اگر وہ عیب دار ہے اور ایسا عیب جانور کے اندر ہے جو مجھ نفرت ہے یا یہ کہ لوگوں کی نظر کے اندر وہ کم قیمت والا ہے گھٹیا سمجھا جاتا ہے تو ایسے کی قربانی نہیں کرنی چاہیے عبید ابن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بارہ ابن اعظم سے پوچھا مالا یوزو فی الضحی ان جانوروں کے متعلق جو قربانی میں جائز نہیں ہے تو حضرت بارہ حاضر نے فرمایا آ مفینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنا حالے کی میری انگلیاں آپ کی انگلیاں سے چھوٹی اور میرے پورو بھی انگلیوں کے سیرے بھی آپ کے پوروں سے چھوٹے اس کا کیا مطلب قربانی سے بس جو نظر آیا اس کو ادبن بیان کر دیا کالا ببانا اشارہ ہے تو آپ نے اشارہ کیا اس طرح ارباؤن لا لاتو فی الضحی چار قسم کے جانور چار ہیں جو قربانی کے جانوروں میں جائز نہیں ہیں الورا بین آورا تھکانا جانور یک چشم سمجھے نا جس کے ایک آنکھ سے نظر نہ آتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں کانا آور اوا الا کانا جانور بینا جس کا کانا پن بالکل واضح اور ظاہر ہو یہاں کھڑا ہے آپ ادھر سے آواز ادھر دیکھ رہا ہاں تو کانے کی قربانی جائز نہیں ہے ایک نیتا تھے کانے وہ تقریر کر رہے تھے اور تقریر میں انہوں نے کہا میں آپ کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوں تو میں سے آوازائی کہنے کی قربانی جائز نہیں او را کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر اور واضح ہو و المریض اور وہ بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو کیسے واضح ہیں کہ گھاس چارہ کچھ نہیں کھاتا گھاس چارہ کچھ نہیں کھاتا تو یہ علامت اس بات کی کہ بیمار ہے ول ارجا ظلوہا ہوا اور لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو دو قدم نہیں چلتا گر پڑتا ہے اور لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو و کبیرت اللہ تاتون کی, کی اور ایسا بوڑھا جانور کی جو ہڈی میں گودا نہیں رکھتا اور ایسا بوڑھا جانور لا تنقی جو ہڈی میں گودا نہیں رکھتا قال کہتے ہیں برائے حادم پلتو کی میں نے عرض کیا ہاں نہیں یہ عبید دن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نے حاضر سے کہا فنی اک رہو یق نفی سنی نفسن میں ناپسند کرتا ہوں اس بات کو کہ عمر میں کوئی کمی ہو فقال ماں کرتا فدا جس کو تم ناپسند کرو اسے چھوڑو کون کہتا تم اس کی قربانی کرو لیکن دوسروں کو وہ منع نہ کرو جس کو تم ناپسند کرو اسے چھوڑ دو ولا تحریر ہوں اللہ عادن اور دوسرے کو اس سے مت روکو پڑھی <تصفح> اجتے ادمی شرط حایاتا لما لیشیر دیو جیب یعجیب می غیر سمان فقریتها بنا باون فقال افلا جیتا لیمی آبون سبحان اللہ تفرز عنکا ولا تفرز عنی قال نعم انکا شک ولا اشک انما لها رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم عن المسرات والمستأصلت والبخار والمشجعات والكسرار فالمسرات النبی استأصل طنوها حتا یدو صماؤها والمستأصلت النبی استأصل طنوها یزید زو مصر کہتے ہیں کہ میں اتبا ابن عبدالسلمی کے پاس گیا فقول تو اور ان کی کنیت سے خطاب کرتے ہوئے میں نے کہا کہ اے اب این خرج تو التمسودہ آیا میں قربانی کے جانور تلاش کرنے کے لیے نکلا فلم اجد سعن یو اجنی تو نہیں پایا میں نے کوئی بھی ایسا جانور جو مجھے پسند آئے غیرہ سرما سوائے دانت جھڑے ہوئے جانور کے مجھے کوئی قربانی کا جانور ملا ہی نہیں ایک ملا بھی تو اس کے سارے دانت ٹوٹے ہوئے جھڑے ہوئے تھے <coughs> سرما وہ جانور کی جس کے دانت جھڑ گئے ہوں نہیں پایا میں نے کوئی بھی ایسا جانور جو مجھ کو پسند آئے غیرہ سرما سوائے دانت جھڑے ہوئے جانور کے فکا میں نے اس کو ناپسند کیا کہ اس بڈے کو کیا لے جاؤں فما تپولو تو آپ کیا کہتے ہیں فکا تو انہوں نے کہا افلا جی تنی بیا حضرت بائن عبدالسلیمی نے کہا افلا جی تنی تم اس کو میرے پاس کیوں نہیں لے آئے تم میرے واسطے خرید لیتے صبح انلّہ تجز و ان کا ولا تجز ونی آپ کی طرف سے جائز اور میری طرف سے جائز نہیں میں نے تو اس لیے نہیں لیا کہ یہ دار ہے شاید قربانی اس کی درست نہ ہو اور آپ کے لئے درست کالا نام کہاں ان کا تشکو و لاشوک تمہاری طرف سے ناجائز ہے اس لیے کہ تم اس کے جواب کے بارے میں شک کرتے ہو اور میری طرف سے جائز ہے اس لیے کہ لاشوکو میں اس کے جواب میں کوئی شک نہیں کرتا ہوں انما <سن> نہا رسول اللہ سنو کن <سن> عیب دار کس قسم کے عیب والے جانوروں کی قربانی سے آپ نے منع کیا ہے انما نہا رسول اللہ ان مسفارتی <سن> منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصفرہ سے اور سے اور مسترخ سے اور مشیہ سے اور کسرا سے اب آگے مصنف خود تفسیر کر رہے ہیں سمجھے نہیں اس میں سے میں نے ترجمہ نہیں کیا فل مسفرت اللہ تستا عزولوحا مسفراہ مسفرہ نہیں بلکہ مسفراہ مسفرہ وہ جانور ہے کہ جس کے کان جڑ سے اکھڑے ہوئے ہو جڑ ہی سے کان نہ ہو سمجھ نا یعنی سوراخ بالکل اوپر ہی رکھا ہوا ہو بغیر کان ہوتا ہے تو کان سے گزرنے کے بعد نمبر آتا ہے سوراخ کا نا لیکن آ سوراخ اوپر ہی ہے کوئی اس کے اوپر پردہ ہی نہیں مسفرا وہ جانور ہے کہ جس کے کان جڑ سے اکھڑے ہوئے ہوں حتا بداخوا یہاں تک کہ اس کے کان کا سوراخ اوپر ہی نظر آتا ہو و الَّتِي الستاسل قَرْنُهَا مِنْ من اصلی اور مستاصلہ وہ جانور ہے کہ جس کے جڑھی سے سینگ نہ ہو مستاصلہ وہ جانور ہے کہ جس کے سینگ اس کے جڑ ہی سے اکھڑے ہوئے ہو اور بخ کا بخ کا التی تب خقوحا اور بخا وہ جانور ہے کہ جس کی آنکھ بے نور ہو کیا مطلب یعنی آنکھ کی صورت تو ہے آنکھ کی صورت تو ہے آنکھ ہے لیکن اس میں روشنی بالکل نہیں اور بخ کا وہ جانور کہ جس کی آنکھ بے نور ہو وشیا اللہ تعت لا اغنما آج فن و اور مشیا وہ جانور ہے جو ریوڑ کے پیچھے نہیں چل پاتی کیوں لاغری اور کمزوری کی وجہ سے ریوڑ چل رہا یا کیلے میں چرا اس کو ہاتھ سے دھکیل رہا مشیہ وہ جانور ہے جو ریول کے پیچھے نہیں چل پاتا, نہیں چل پاتا لاغری اور کمزوری کی وجہ سے ول کسرا اور کسرا ٹوٹے پیر والا جانور ہے کسرا ٹوٹے ہوئے پیر والا جانور ہے تو مصنف نے خود ان الفاظ کی تفسیر کر دی. پڑھو وبإذن قال حدثنا عبد الله ابن محمد بن نفير إذن قال حدثنا الثغير قال حدثنا أبو إسحاب عن الثغير بن نعمال وكان رجل صديق العمال بن نبي الله تعالى عنه وعند منه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستشف العين من قدنا ولا نضحي بعراء ولا مقافلة ولا مذابرة ولا مذابرة ولا حرفاء ولا شباء <حش> حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نا حدیث کے سسند میں ابو اسحاق ہے جو سر ابن نومان سے روایت کرتے ہیں اور ابن نعمان حضرت علی سے حضرت علی نے فرمایا ہمارا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آئی نہ ولعزونا حکم دیا ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے کہ ہم اچھی طرح دیکھ بھال لیا کریں ہم اچھی طرح دیکھ بھال لیا کریں قربانی کے جانور کی آنکھ کو اور کان کو یہ صحیح سالم ہے یا نہیں ولا نزی بے اور نہ قربانی کریں یعنی yani اس بات کا بھی حکم دیا تھا کہ ہم نہ قربانی کریں کانے جانور کی ولا مقاب اور نہ مقابلہ کی والا اور نہ مدابرا کی والا خرقا نہ خرقا کی والا شرقا نہ شرقا کی قال ذہر ابو شاہ کے شاگرد ظہیر کہتے ہیں فقلت ال ابی تو میں نے حضرت الاستاذ ابو صحاف سے پوچھا ازاکارا آزمند کیا آپ کے استاذ سرح ابن نعمان نے یعنی ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کا بھی ذکر کیا قال اللہ تو کہا نہیں پلتو جو ہے کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا کس سے اپنے استاد ابو صحاف سے کہ حضرت الاستاذ یہ جو آپ انگریزی پڑھ گئے ہیں اس کا معنی بھی بتلائیے فمل مقابلہ مقابلہ سے کیا مراد یہ مقابلتن برضن مفالت باب مفالت کا مصدر نہیں ہے اس میں مز... کیا ہے اس میں مفول ہے قابلہ یو قابل مقابلتا فوا مقابلن وقوبلا یو قابلو مقابلتاً مقابل مقابل اسم میں مذکر اور مقابلتن اسم میں مفول معانس مُقَابَلَتُ تو مقابلہ کا کیا مانا قَالَ یوکتاؤ ترف الز کان کا جانور کے کان کا کنارہ کاٹ دیا جائے جانور کے کان کا کنارہ کاٹ دیا جائے سمجھے نا الگ نہ کیا جائے بلکہ تھوڑا سا کاٹ دیا جائے لٹکا رہنے دیا جائے ایک تو ہوتا ہے کاٹ کر ایک دم بالکل الگ کر دو ایسا نہیں اس کو کہتے ہیں مقابلہ کا یوکرف الزون سامنے سے کان کا کنارا کاٹ دیا جائے فکل پھر میں نے پوچھا فمل مدا یہ بھی اس میں ہے اور مداورہ کیا ہے کالا یوکت امر کان کے پچھلے حصے سے کچھ کاٹ دیا جائے کلطفام شرکا شرکا کیا ہے کالا تشکول ادما جانور کے کان کو لمبائی میں پھاڑ دے شرکا وہ ہے کہ جس کے کان کو تم لمبائی میں پھاڑ دو چیر دو بس دو حصہ ہو جائے سمجھے نا جیسے یہ کان ہے نا اور اس کو چیر دیا یوں دو حصہ ہو گیا الگ نہیں پلتو فمل خرکا او خرکا کیا ہے کالا تا خرکو خرقا یہ ہے کہ اس کے کان کو گولائی میں پھاڑ دو یعنی یوں گول سوراخا گول سوراخا کر دو واسطے? علامت کے پڑھیے <تصفح> حضرت علی رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے مانع فرمایا اس بات سے ایندا ہاں بے ازباعز و القرن مانا فرمایا اس بات سے کہ قربانی کی جائے کٹے ہوئے کان والے اور ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی ازبا العزون کٹے ہوئے کان والے ازبا القرن ٹوٹے ہوئے سینگ والے قربنا, منع فرمائش بات سے کہ قربانی کی جائے کٹے ہوئے کان والے اور ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی سند میں آیا ہے جورئی ابن کلیب ابوداؤد کہتے ہیں جورئی قبیلے کے اعتبار سے صدوسی ہیں سکونت کے اعتبار سے بصری ہیں لم یو حدث انہ اللہ کا تادا ان سے نہیں حدیث روایت کی ہے کسی نے سوائے کاتا کے آتے اس حدیث میں ان سے روایت کرنے والے کون ہیں کتادہ ہی ہے بڑی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید ابن نے سے پوچھا مل کٹے ہوئے کان والا جانور کون ہے کون ہے کیا جس کا کان کٹا ہوا مطلب یہ کتنا کان کٹا ہوا تو اس کو آزب کہا جائے گا اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی یہ مطلب ہے آزب کون سا جانور ہے کالا فما کو جس کا نصف یا نصف زائد جس کے کان کا نصف یا نصف زائد حصہ کٹا ہوا اسے آزم کہا جائے گا جس کی قربانی جائز نہیں ہے اس کا مطلب نصف سے کم حصہ اگر کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے کوئی صاف پوچھ رہے قبل سراتے عید قربانی جائز نہیں ہے یہ حکم شہر والوں کے لیے اس کی دلیل کتاب میں آئی ہوتی حدیث بن جائے گی لیکن دیہات والوں کے لیے صبح صادق کے بعد بھی جائز ہے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی ان کے لیے تھوڑے جہاں عید کی نماز ہوتی ہے سمجھے؟ یعنی مصر کے اندر وہاں کے لئے یہ حکم ہے کہ نماز سے پہلے جو ہے قربانی کرنا جو ہے جائز نہیں اور جہاں نماز ہوتی نہیں عید کی ان کے لئے جائز ہے صبح صادق کے بعد